لَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيِّرِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ مارِ غیز و غزب کے وہ پھٹی جا رہی ہوگی جب بھی اس میں ایک گروہ ڈالا جائے گا اس کے نگران فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جہنم کی حالت کافروں کے خلاف شدت غیظ و غذب سے ایسی ہوگی کہ جیسے وہ ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے تو پھر ان کافروں کا کیا حال ہوگا جو اس غضبناک ناک جہنم کی گرفت میں ہوں گے جب بھی کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو داروغائے جہنم ان سے زجر و توبیخ کے طور پر پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا آج تم اس جہنم میں ڈالے گئے ہو تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والے ضرور آئے تھے لیکن ہم نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا اور ان کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ نے اپنی طرف سے کوئی چیز انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل نہیں کی ہے اور تم بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو مفسرین لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کو جھٹلایا اور گزشتہ تمام انبیاء اور کتابوں کو بھی جھٹلایا اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تمام رسولوں کو بڑی گمراہی کے ساتھ متہم کیا